بات یہاں پر یہ ہے کہ استاذ محترم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مسکورہ بیان میں اس بات کا ذکر کیا کہ ہم امت کو اسلام کے عمومی مسائل اور عمومی احکام کی بنیاد پر بلائیں اور فقی اور عقیدے کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کو نہ چھڑیں ودالی کبھی اختیار مفتاح حسورا و دعوتی اور وہ کیسے ہوگا کہ ہم اس عالمی جہاد کے لیے ایک چابی تلاش کریں اور جہاد کی دعوت دیں وجہات کی دعوت ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ تمام تر اسلامی انقلابی تحریکوں کو جمع کر سکے عام لوگ ہیں خاص لوگ ہیں سب کو آپ اس میں جمع کر سکے تو سب فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے ایک شعار مقرر کیا ایک نعرہ مقرر کیا وہ ہے تحریر المقدسات کہ ہم عالم اسلام کے جو مقدس مقامات ہیں انہیں آزاد کرائیں ظاہر سے بات ہے ہرمین شریفین ہو گیا اور مسجد اقسا یہ سب کے نزدیک قابل احترام ہے ہرمین شریفین اور مسجد اقصا کو یہودیوں سے اور سلیبیوں سے آزاد کرنے کا اور قابضین کے خلاف جہاد کرنے کا شعار ہم نے پیش کیا اور ہم نے یہ بات بھی اس میں بیان کی کہ ہمیں داخلی حکمرانوں اپنے ہی ملکوں کے مرتد حکمرانوں کے بجائے بیرونی حملہ دشمنوں کے خلاف جنگ کرنی چاہیے یہ ہمارے ملکوں کے اندرونی حکمران علاقائی مرتدین جنہیں کبھی بھی امت مسلمان نے قبول نہیں کیا ہے کیوں بفضل خدمات علما اہل سن الشاوث اہل سنت والجماعت کے بہادر علماء کی خدمت کے تفیل ان علماء اہل سنت والجماعت کی خدمت کی برکت سے لوگوں نے کبھی بھی ان مرتدین کو قبول نہیں کیا ہے تو ان کی نفرت تو دلوں میں ویسے ہی موجود ہے تو اس لیے ابھی ہمیں ان کو رہنے دیا جائے ابھی ان کو نہ چھیڑیں بلکہ اصل حملہ ور دشمن کے خلاف ہم اپنی جنگ کو جاری رکھیں وختیار جہاد وراسی اسرائیل وہ ورأسہم امریکہ اور ہم ایک ایسے جہاد کو اختیار کریں جو کہ یہودیوں کے خلاف ہو جن کی علامت اسرائیل ہے اور صلیبیوں کے خلاف ہو جن کی علامت امریکہ ہے اور نیٹو کے ممالک ہیں اس دعوت جہاد کی بنیاد پر ہم دنیا میں اپنی عالمی جہاد کا آغاز کریں اور اس بیان میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ اس عالمی جہاد میں اقتصادی پہلو کتنا اہم ہے اور یہ کہ مسلمانوں کا جو بیت المال ہے اور معدنی ذخائر ہیں خصوصی طور پر پٹرول اس کی چوری ہو چکی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رزق اور اپنے بال بچوں کے رزق کے خاطر جہاد کرے اور ہم نے اس بیان میں اس طرح کی اقتصادی جہاد کو بھی شرعی پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی جو کہ اس وقت اور ابھی تک مجاہدین کے افکار سے غائب ہے کہ اس طرح کا بھی کوئی جہاد ہوتا ہے بلکہ اس وقت کے جو نئی نسل کے مجاہدین کے مفتی حضرات ہیں وہ اسے خالص عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں کہ پھر تو یہ دنیا کے خاطر جنگ ہو جائے گی وہ بیچارہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بال بچوں کے ساتھ ایک رات بھوکا سوئے اور پھر وہ اسلحہ اٹھا کر باہر نہ نکلے تو مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے یہ تو شرعی بات ہے آپ اپنے مال و دولت کی خاطر لڑتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں اور اس میں قتل ہو جاتے ہیں تو شہید ہیں من قتل دونا مال ہی فہو شہید لیکن نئی نسل کے مفتی حضرات جو ہیں اسے عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہمارے اخلاص میں اس سے فرق آ جائے گا تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس بیان میں یہ بات بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ اقتصادی جہاد جو ہے یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے اور شریعت میں اس کے احکام ہیں مختصر یہ کہ جہاد کی دعوت کے لیے ایک تین دانتوں والی چابی کا تذکرہ ہم نے کیا جس میں پہلا دانت جو ہے وہ دینی پہلو کا ہے یعنی مقدسات کا اور دوسرا دانت جو ہے وہ سیاسی پہلو کا ہے یعنی سیاسی طور پر ہم مقبوضہ اقوام ہیں اور سیاسی طور پر پوری دنیا کے کفار ہم پر قابض ہیں اور تیسرا دانت جو ہے وہ اقتصادی پہلو کا ہے کہ ہمارا پٹرول اور ہمارے ذخائر مادنیات وغیرہ سب کفار کے نرغے میں ہیں اور کفار کے کنٹرول میں ہے جوانوں کو اور عمومی طور پر مسلمانوں کو ہم نے تنہا جہاد کی دعوت دی کہ ہر کوئی جہاں کہیں بھی ہو خود لڑے تنہا جہاد کرے اس میں ایسی تنظیموں کی ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ امیر سے معمور اور اخیر تک سب ایک دوسرے کو اس میں پہچانتے ہیں کہ ایک کی گرفتاری سے پورا گروپ ہی گرفتار ہو جاتا ہے اور ایک کی گرفتاری سے اور ایک کی نشاندہی سے پوری جماعت ہی نشانے پر آ جاتی ہے ایسی بات اس میں نہیں ہے اس کے لیے آپ کو لائح عمل ترتیب دینا ہوگا کہ کام کس طرح کرنا ہے منصوبہ اپنے ترتیب دینا ہے معروف معنوں میں تنظیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی مسلمانوں کے عام افراد جو ہے اس کام میں شریک ہوں گے اور سب کا لائح عمل اور پروگرام کیا ہے عالمی جہاد لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے ہوں گے اس لیے ایک کی گرفتاری سے سب کی گرفتاری کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا اور یہی بات ہمارے فکر کا خلاصہ ہے کہ ہر آدمی جہاں بھی ہو کفار کے خلاف جنگ کرے جس بھی کر سکے جنگ کی دعوت ہم نے دی ہے تو اہداف بھی مقرر کرنے چاہیے تو اہداف بھی ہم نے مقرر کیے ہمارے ممالک میں کفار کی جو افرادی طاقت ہے اس کو نشانہ بنانا نمبر ایک اور پوری دنیا میں جو ان کے مفادات اور ان کی تنصیبات وغیرہ ہے ان کے مراکز ہیں چھاؤنیاں ہیں ان کو نشانہ بنانا نمبر دو و فی روق اور انہی کے ممالک میں جا کر ان کو نشانہ بنانا نمبر تین بات سمجھ رہی ہے سب سے پہلے کیا ہے اپنے ملک کے اندر جو یہودی نصرانی اور امریکیوں کے برطانویوں کے مفادات ہیں تنصیبات ہیں افرادی قوتیں ہیں افراد ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے یہ سب سے پہلا ہدف ہے اور دوسرا ہدف کیا ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جہاں کہیں بھی ان کے اہداف اور تنصیبات ہیں انہیں نشانہ بنایا جائے اور تیسرا اہداف کیا ہے کہ ان کے اپنے ملکوں میں جا کر امریکہ میں جا کر امریکیوں کو برطانیہ میں جا کر برطانویوں کو مارا جائے یعنی کفار کو یہ اہداف ہیں خصوصی طور پر استاد یہ فرما رہے ہیں دشمن کی سیاسی عسکری فوجی اور تبلیغی یعنی عیسائیت کی تبلیغی یہودیت کی تبلیغ والے اقتصادی ثقافتی اور سیاحتی وجود جہاں کہیں بھی آپ کو ملے آپ نشانہ بنائے ہے نا زبردست ہدف ہاں ہدف اچھا ہے یا نہیں تو یہ سیاسی عسکری کفری تبلیغی این وغیرہ جو ہیں اقتصادی ثقافتی اور سیاحتی اعتبار سے جہاں کہیں بھی دشمن کا وجود آپ کو اپنے ملک میں ملے یہ آپ کا ہدف ہے آپ کو ویزا لینے کی اور اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہود سب سے پہلے نمبر پر یہودی ثم امریکہ ثم برطانیہ سم ثم روسیہ ثم کامل دول حلف الناتو پھر نیٹو اتحاد میں شامل تمام ممالک یعنی ان کے افراد ان کے مفادات ان کی تنصیبات سب کو نشانہ بنائے تو دولت انتقف ماہم فلاداسلامی المسلم پھر ہر وہ ملک جو کہ مسلمانوں کے خلاف کاروائیوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہے بات سمجھ رہی ہے لیکن جب ترتیب الٹی ہو جاتی ہے تو پھر عالمی جہاد کا مسئلہ جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے اب ہمارے بات ساتھیوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ انہیں سب سے پہلے مرتد کو مارا جائے بات سمجھ میں رہی ہے حالانکہ ترتیب اس طرح نہیں ہے یعنی یہ کوئی قرآنی ترتیب نہیں ہے یہ ایک منہجی ترتیب ہے قرآن میں اور حدیث میں تو ٹھیک ہے آپ کی بات تو آپ کا کام صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے شرحان آپ کے کام میں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن منصوبے کے اعتبار سے آپ کو سب سے پہلے سر کو مارنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کافر کے بال کو بھی اگر کھینچ لیتے ہیں تو آپ کو حضر ملے گا انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ اس کے سر کو اگر آپ مارتے ہیں تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے اور اس کا فائدہ بھی آپ کو دنیا وخرت میں نظر آئے گا انشاءاللہ تو اس ترتیب کی روح سے ہمیں سب سے پہلے یہودیوں کو مارنا چاہیے پھر امریکہ پھر برطانیہ پھر روس پھر نیٹو ممالک پھر ان کے ساتھ جو ممالک شامل ہیں ان کو نشانہ بنانا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے